السلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد بن المصطفى والصفاء اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرزيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه اشدوا وعلى الكفار رحما بل هم لهم عند الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم امين آ منوال تسلیم و يا سیدی يا رسول اللہ وعلی يا سیدی حبیب اللہ شامعین السلام علیکم حمد و درود و بات آجز دی دعا ہے بارگاہ قادرِ مطلق جللہ جلالہ جنبر ہر شرف ہتنے تو پناہ نجات بکشے حق بولنے حق دوتے چلنے حق دوتے ہی مرنے دی توفیق عطا فرماوے دوستو گیارہ محرم الحرام شریف کا ہے جمعہ شریف ہے اور ناچیر دا موضوع شان صحابہ صاحب اہل بیت دی شریف دی اندر اہل سنت و جماعت دے اولیاء کرام علماء اسلام دے سنت طریقے دے مطابق صحابہ اہل بیت دونوں کا ذکر ہوں اس مہینے دے اندر خالی کربلا دے کسے اہل سنت وا جماعت کے مذہب تو باہر میں علماء الاام نے مکرو لکھیا ہے خالی اس مہینے اندر فقط امام پاکان کا ذکر پھر صحابہ کا ذکر نہ ہو مکرو تبھی بد مذہب مشابت نہ ہو جائے سڈے فقہ ہنفی کی کتاب امام علاؤ الدین ہس کفی جن نے در مختار فقہ کی کتاب لکھی ان کی کتاب آ در منتقا اس فرمایا محرم شریف کے اندر خالی اہل بید کے کرام کا ذکر نہ ہو بیت مستفا کریم صحابہ کا ذکر ہو کہ سنی جڑے غیر مدد والی دی مشابت چ آ جائے اے تو ہی اندازہ لگا لو کہ وہی ماہیے دوڑے جڑے دو جی برادری پڑھتی جب وہی بین ہی اے ساڈے پڑھ گے یہ تو ویخ لو بھی اے ساڈے والے پسے رہن گے یا انہوں کے پاس بن جان گے امام تے کالی بیت دا ذکر صحیح صحابہ دا نال نکرنا یہ سمکرو سمجھے مہینے اندر مشابت نہ ہوئے تو باقی دے سارے ویڑے انے پا پا آ کے تو روحان دی کوشش کرنا جڑا ہے دی کشابت ہے اور کنا اے نجائز کام ہونا ہے مطابق رم الحرام شریف صحابہ تہل بی ذکر یہ اجو سنا کس طرح صحابہ دا ذکر اس طرح آنا کہ اہل بید کرام دی زبان مبارک دی تعریف کر رہی ہوگی جیس وچوں میں بیان کرنا اج دا سارا دا سارا موضوع جس کتاب سناونا اس کتاب دا نام ہے فضا احابا کنہ دی لکھی او کسی اج دے نتھو خیرے تے عام بندے دی نہیں امام بخاری مسلم ترمزی اونا دے نار دے محدث نے امام تارا پتنی محدس دارا کتنی انہوں دی حدیث دی کتاب مشہور جی سونا نے دارا پتنی وہ عام دو بریلویا کے مدرسوں سونا نے دارا کتنی جنہ دی کتاب اسی امام دی کتاب فضائل صحابا یہ بھی حدیث دی یعنی حدیث دا مطلب یہ جیویں حدیث نوں سند نال اگلے ذکر کر دینے ویسانو فلانے راویسانو فلانے انو فلانے روایت کی تا کر, دیا کر دیا توڑ اصل تک جا پہنچنا ہے کتاب بھی اسے طرز دل ہی اس کتاب دے اندر کمالے ہوئے کہ صحابہ کرام دی شان اہلِ بیتِ کرام دے فرد آزم مولا علی مشکل کشاد شروع کی تھی تو امام جعفر صادق سادک باقی دے اہل بیت آل علی اولاد علی تے انا دے پراہ روایتیں ہی صرف سمام کٹیا کی کٹیاں کر کے تو مصطفیٰ دے صاحب کی شان بیان کی کتاب شاید ہی کسی کو ہو مدر تے مفتی کتاب وی نہیں ہونی میں پچھلے سال گزشتہ سال تو ارادہ کیا ہوا سی شان اہل بیت با زبان صحابہ تے میں بیان کردا رہا ہوں. اس دے مقابلے میں شان صحابہ با زبان اہل بات موضوع ہونا چاہیے اللہ تعالی نے ترتیب چاہیے اسی ترتیب پوری کتاب فرما میں دستیاب ہوا میں تم سنا دینا یہ ترساں میرے منہ وہلی بار سڑو گے پہلی, بارا دنوں کے. پہلی بارا. تے تو قبل میں ضلع وہاڑی لا کے آیا نو محرم بیان کیتا یارہ نو ایڈوانس ہونا سنو گے کو جی جو پہلے اگر میں اس موضوع بارے کدی کدی جو بیان کیا ہوگا نا یہ کچھ نہیں ہونا جیڑا جاس اجونا عربی بارت بھی پڑھتا جا جس پاک سید آل علی نے یا خود مولا علی نے جو روایت بیان کی ہونی شانے صحابہ دی جو گل کیتی ہونی اس سید آل رسول دا نام بھی دستا کیوں اس واسطے یہ موضوع خاص خصوصاً اجڑے جہل سید لگے پھر انہوں یہ فائدہ دے کیوں سد اجے ج بچارے علم ویلے سید تو بن بھائی لیکن علموں ویلے نے ٹرک آئے دن فٹتے جنہ كوپڑی فٹ اچھے کھوپڑی شریف آخان کیونکہ سد جو ہے کھوپڑی شریف یہ گل بہ گئی ہے کہ جی اہل بینت صاحبہ کوئی خاص زیاتی کی اصان کیوں علیہ سا حق بنتا صحابہ ٹکر رکھیے اتوں یہاں کا پٹھا ہے بڑے بڑے دربار نے سجدان کے دربار والا خود پکا سننی نسل اگوں ساری پیٹ کوٹ تے تئیمان وہ پٹن کٹن والی برادری اگوں بن کڑے میں گا وہ سیاد دہ جارے توچی کھڑے ان صحابہ زلم کیا منہ سن کی او صحابہ کرام کے وہ صحاب دشان بیان کر د تے چلو میرے پاک نبی سرکار دی آل اکھ بیچن ایک بھی میری تقریر سن کے دے اپنے سہیرا نانے پاک سے آ گیا ہے جی تے بارگاہ رسالت کی خدمت سڈے این کافی میں یہ نہیں آخدا کیوں دے سدکے اللہ تعالی مینو بخش دے میاں آنا بخشنا سرمت نال یہ آپ صرف دے حبیب کی خدمت کر دی بس پہلے نمبر حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا دی زبان مبارک شان حضرت عمر دی یہ پہلے نمبر دے اس واسطے کہ حضرت عمر بہتے چھبتے ہیں نا بےمانہ بہتے چھبتے اس کتاب محدث دارا کتنی نے اپنی سند نال مولا علی سرکار دی زبان مبارک چاہ شان عمر بیان کی ان ابی اسحاق السبیعی انجران سلام فکال و شفا رسول اللہ اللہ وسلم لا فإن عمر اجلانا میں نہا فقال علی جن رد اللہ ان عمر کا نشید المر ولا اردو کدا ان کبا عمر ابو صحاق صبي۔ آپ فرماندے نے آلے نجران عیسائی سن ان حضرت سیدنا فاروق کے آدم رضی اللہ تعالی ارب سی نجران دے عیسائیاں او کٹھے ہو کے آئے حضرت مولا علی دے دور خلافت چو مولا علی دے د کہہ لگے علی تین اللہ <سؤال> کی قدم دے رسول اللہ دی سفارش دی کی قدم تو آج کر عمر سان عرب چو کٹ نجران علاقے تو مہربانی کر سان پھر وہ تھان ٹکا واپس دے دے سان پھر تخر آکے میں ہونے حضرت مولا علی مشکل کشاہ نے فرمایا عمر کان رشید العمر عمر ہدایت بندہ سی ولا اردو کدان کدا عمر جہا فیصلہ امر کیا علی نہیں ٹال سکتا ہو جنال بول سبحان اللہ ندکے جا فرمایا لار ادو کدان کدا امر جا فیصلہ عمر کیتا ہے میں رد نہیں کر سکتا مولا علی فرم کان رشید الامر عمر ہدایت والا بندہ سی جو فیصلہ وہ کر گیا ہے علی ان کے فیصلے رد نہیں کرے گا امام یہ پہلی روایت بیان کی تھی امام شعبی دی روایت قال قال علی علیہ علی علی السلام لم اکل احل اک دن آکا دہا امر سلامو مولا علی فرماندے نے جیڑی گنڈ مار دے گا نا علی نہیں کھولے گا فرمانے آمر علی سلام عمر عمر جڑی گنڈ مار دیتی ہے کدی علی نہیں کھولے گا بولو بولو اللہ سدک جاوا کی مطلب امر دسیا مولا علی دسیا میں عمر دے خلاف چلنے والا نہیں عمر فیصلہ کرے عمر گنڈ باہر چھوڑے عمر حکم چلا دے, دے علی پی پیر بھی کرے گا علی عمر دے مقابلے چ نہیں آئے گا ذرا بولو چل سبحان اللہ اے اے جو کچھ بیان پیا کرنا سچی کتاب دے کے حدیث دیاں دے نال ددا دے نال پورا بیان پیا کرنا ہاں ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ تیسری روایت سد کے جاوا تیجی روایت حضرت ابو سفر فرما دیتے ہیں روئے آلہ علی جنا لو وے بندے گل پکڑے فرماندے نے مولا علی سرکار ایک چادر مبارک زیادہ اوڑ دے سن چادر مبارک کے ایک زیادہ اوڑے سن پاندے ہوں سن کسی پوچھا یا امیر المومنین کل تک سرو لب اے امیر المومنین یعنی علی اے علی الی اے چادر زیادہ پاندے جے وجہ کی ہے آپ نے فرمایا خلیلی و سفی و سبقی بکا ابو سفر فرما دیں حضرت عمر چادر با بہت زیادہ ایک بوڑھ دے ہوں سن کسی پوچھا حضرت علی تو علی خیرتے چادر دیا دا کیوں ایک پاہ اوڑ دے ہو آپ نے فرمایا یہ چادر ہوئے جیڑی میں میرے دوست میرے چنے ہوئے یار میرے خالص سچے بیلی میرے خاص عمر بن خطاب پوائیے میں تاپا لما یار دی نشانی تے یاد رہ جاوے حرفرل تو روایت الفاظ حضرت مولا علی سرکار نو جدو پوچھا گیا چادر زیادہ کیوں لے آپ سرکار نے وہ چادر مبارک لئی است جب دستے لینا وا میرے مخلس یار سچے بےلی میرے چنے ہوئے یار امر نے مینو پوائی لینا وا چادر مبارک حضرت مولالی سرکار اپنے سر لے کے منہ مبارک چھپا لیا سم پکا پھر مولالی انج روئے انج روئے کہ سانوں لگتا سی امر حضرت علی جان ہی نکل والی ہوں تر جانا ہے مولا لی روا سی حضرت ہجر کا رو سک یاد ہی جی نشانی سر ترتے سن اگوں پوچھن والے جو پوچھا وے امر کی یاد تعداد ہو گئی وہ گلیا رو جدروں کی سادہ یار گیا گلیا رو جی سادا یار گیا ات گما مارسی سالوی مار گیا نکل کیوں سنگیا یار یار دی یاد چ رو یار کدی دشمن دی یاد چ رونی فرمائی کسی دشمن دی یاد چی گا دشمن جدائی بندہ خوش ہوں تو مولا لی روئے اج روئے آ کے انج لگتا سی مر چلے نے ہوں مر چلے نے بے ہوش ہو جان ہائے ہائے ہائے جائے اہل بیت دی محبت دا دعوی کرنے والے نے یہ بئیمان اہل بید یاد چی رو گے اکھاں اکانچہ سٹ کے رونا ہو رہے مرما دس دن چ مرچ لینیا جان جان کے لوگوں دی خاطر جویں فلموں کے کنجر رونے نے انج رو لگ پینا ہو رہے پر مولا علی دا رونا عمر دی خاطر دل لال تھی ہاں کوئی بناوٹ والا نہیں سی کو مسلوئی رونا نہیں سی کان ہکتا افسہ جم بانو لگا آپ پتلیاں جان نکلی تو ہن جان نکلی تو ہن جان نکلی اب جا پیروں نے نال فرمایا اے اے اے اے. فرمایا انہیں امر نہ سہ اللہ امر اللہ نال اللہ سونے دال خیر خائی کرا کی مطلب مخلص بن کے رب نال ہے علی پر فرمان دینے رب نال مخلص بن کے ادار شریک بھی عمر دی ہمیشہ خیری کی رب لو چل سبحان اللہ سدکے جا توجہ سبحان اللہ اگلی روایت سن امام شابی امام شابی محد بریفر نقل کی آپ فرما نے کالی جل لا ردی اللہ, علی رضی اللہ تعالی یا میرمو منی سرا کان تل کا بے کا فک سرل و کل دون شن ادارا الحق مولا علی نے حضرت عمر نو فرمایا اے عمر یہ تسا اپنے دونوں یار اپنے دون س یعنی سونے نبی حضرت ابو بک دون جی رلنا چاہتے جی اواں رلنا چاہتے جے فرقی کرلا امید چوٹی رکھا جے ہاکم بن گئے جے امید چھوٹی رکھا جے یہ نہ سمجھا جی وقت بڑا پیا خیر کر لاگا نہ ہمیشہ سمجھا جے ہان گئی ہان گئی کیونکہ نبی پاک سرکار بھی اسی طرح امید چھوٹی رکھ رکھتے ہوئے سن آپ فرما سنتی محمد اکھ کھولنے میں آنکھ کھولنا میں امید ہوں واپس بند ہونی ہے کہ نہیں ہونی ان ان, ان امید چھوٹی رکھا جے وا کل دون شب آئے جدو کھاویا جی بھکے رہ کے کھایا جے بکھے رہ کے کھایا جے رج کے نہ کھانا کیوں تاکہ میں بکھی عوام نہ بھول جائے وہ حضرت یوسف علیہ السلام دی گل جو حضرت یوسف علیہ السلام کتاب المستطرف دے اندر میرے شیخ بیانے تھے کئی وارہ کر گئے لیکن میں کتاب دے حوالے نار پیا ہونا دی, دی برکت نار ہونا دی گلدہ حوالہ پیش کرنا ہوا پیا المستطرف فی فنے کلے فی کلے فنے مستطرف دے اندر امام ابشی لکھ دے حضرت سیدنا یوسف پیغمبر علیہ السلام بادشاہ بڑے آپ ایک دن کھان دے سان ایک دن بکھران دے سان جان کے حجی بکھے کیرا جی آ فرمایا تا بکھا رہا وا تارے تاکہ اللہ دی بکھی مخلوق یوسف یاد رہ جے جی میں جنال بول سبحان سب سدکے hey, جاوا کل تشا پائے پا رکھ کے کھاوی می بادشاہ میں عوام رج کے کھا لو بے شک لیکن بادشاہ بکھا رہے سمجھ لگی نے وہ مرو مرو تسا سمجھتے ہو بادشاہ تن تون کے پیوے قوم بکھی رہے قوم بھی لانتی سبق ادر انساف والے انسان بادشاہ جڑے وہ انہوں کا یہ ہے کہ وہ آپ بھرے نے قوم نو رج, رج کے ک انی سکویا دی قوم بکھی روے بادشاہ تون تون کے تو مزہ لگی مولا علی سرکار دی کی وے حضرت عمر نو سجن یار نو یار یار نو پیا سمجھا ہے بارگاہ یار یار دی بارگاہ چرد پیا ہے ون کوسلے دار آ जड़ा तय बंद रखो छोटा रखे जे की मतलब गिटिया त ना पहुंचे हां तबर ना आए एक कई हों बेली चादर इंज बनते जो जिस गली चो लंघ जा झूड़े नोड़ नहीं रहा भी इतों लंघना क्योंकि वह झूड़ा जो लंघ जो गया हों گر ادھر چھڑی ہوں دو ہاں جی چی پچھو پوری سفائی کا بندوبست یہ لگتا کرا وجہ پیا وہ ای پھر دے ہوتے ہیں وہ ترا تھی گندا پانی کھے بھائی کپڑے نال آکڑے پھرنے بعد کپڑا تیرا تھلے لمک گیا بڑی شہ بن گیا یہ الٹا لانت پہ اس واسطے سلوار سواؤ تو گیٹوں تو یاد رکھنا اج کل تانتی ڈزائن ڈیزائن نہیں جہنم جے ہاں ڈیزائن سمجھے کھڑے جے یہ ڈیزائن نہیں ہوں فیشن جڑا نہیں لانت جے گٹے کجے گئے جہنم جہنم کو سلے دارا بند چھوٹا رکھو گٹ ہونا چاہیے سوا ایسے ساپ دے برکال کمیسا حدرت علی پاک نے فرمایا امر اپنے کمیس ناکیاں لایا جے ہاکم پیا کھینڈا قوم سونے تو سونے پاوے پر ہاکم ٹاکیاں لاوے تو یونیفارم آلٹ تو مولویا مولوی بھی ٹاکی مول ٹاک لان تو ساری قوم ٹاکی لاوے تو بادشاہ کا جڑا نا کرتا وہ لکھن روپئے کا ہو کڈڑا تو ہوا ساری قوم چو اس واسطے حکم پیادے مای پکڑے امر او اور کمی شاہ تسا بادشاہ بن گئے جی وہ ٹاکیاں لگے پایا جی ابو بکر بھی یہ پہ سنتفا بھی وقس فیل نہ لو جیاں آپ گنڈیا جے رسول بھی ایویں کرتے سن تیرے ابو بکر بھی ایویں کرتے سن جگیابھ ایمان دس ہوئے سنگھی کن ہوئے بول چل سبحان اللہ جے مخالفت ہوتی تو یہ پہلو پہلی گل تو اے اگوں نصیحت کر دینا تے جے کار بیٹھے سن تو اگوں امر آدھے اخلو جا بڑا مجھا میں نہیں سمجھتا پر او جان دے سن دین یہ گھروں آیا سانو جو علی دستے پہ رکھا اکرتے سب یار تھا یار دا بول دے فرق توجہ نال بول اللہ. سبحان اللہ ہوں اگلی روایت سنا واقع وقت نو ویکنا درا توجہ نال بولو سبہال سبحان اللہ. سبحان اللہ. دی روایت امام جافر امام جافر سادک اپنے باپ امام محمد باکر امام محمد باقر تو روایت کرتے ہیں لما تو آئے امر ردی اللہ ہوتا انو باسائلا ہلکا تمن من پہدر یا جلے سونا القبر کبرے وال ممبر عمر کم امر ان شدو کم بلا اکان ہاضان ردمن کم فتل قوم فقالا لی وددنا نازدنا فی جدو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ فکارے توجہ کرنا زخمی کیتا ہے آ مسجد شریف کے اندر صحابہ کرام نو بلایا صاحب صحابہ جڑے بدر والے رہ گئے سن بدری صحابہ آ جڑے بچے سن انہوں بلایا نبی پاک سرکار ممبر قبر شریف کے درمیان والی تھانے بیٹھے بٹھایا بٹھا کے فرما نے بدری صاحب مو ਹੈ بھی ہے کیونکہ آپ بھی بدری صاحب جنگے بدر چلی بھی سن سدکے جا حضرت عمر فرما نے میں تنوع اللہ کی قسم دے کے پوچھنا وا جو میرے نال ہرور سرکار پاک امر نے یہ سوال کیا بدری صاحب مولا علی بھی ہے مولا علی بولنے فرما نے لا اللہ اللہم اللہ. اللہ نہیں اچھا پسند نہیں, نہیں. از کام جالی نہیں فرمایا گیا ملا لیمر کاش اچھا پی چاہی زندگی وی تینوں لگ ج دے بول سوالی اللہ آ مارے نا اور سا چاہتے اور سا زندگی تینوں لگ جی تری ود جی اص مر ج ان کا مطلب کوئی جانی یار نے مراسی روایت نہیں ڈیرے گادی خان دن میراسی روایت نہیں یہ ڈیرے اسمائیل خان دن مراسی کی روایت نہیں یہ جنگ نے مراسی کی روایت نہیں یہ خود علی روایت ہاں جی یہ ڈیرے جی دی مراسی سیدھی گل نہیں جڑا آخر آواز آئی پتہ نہیں کھوتے آئی کہلانواز چکر کوئی نہیں مولا سکار آپ فرما نے وڈے دن انا دیو مورے کم آ مارے نہ چاہے آ तेरी जिंदगी बद जाती सा जिंदगी तेन लग जाती सजना मालूम हो जाओ यह पाक आपस के अंदर आप जूजे ने जानी सजण ने जानी दोस्त ने حضرت عمر بن خطہ حضرت مولالی سرکار تے عمر یار نہ حضرت چپ بیٹھے سن اور کوئی صحابی نہیں بولے آ حضرت مولالی بولے نے باقی صحابہ عمر دے بارے کی نظریہ رکھتے ہو جاتا الی رکھ دے عمر گے جدو علی لفظ حرت سولا وکیل کے بولے کہ تپ رو میں امر نو دس لینا کیوں تاکہ انہوں کے منہ دوا پھر جائے جہے آن گے تکنگے اے نا ہی اے واقعی ایک دوجہ نالے نا دا ہی بڑا سی میں بوتھا چنگا سیک جا دلی آدھا میری زندگی امر بولو چا سبحان اللہ توجہ نال بولو سبحان اللہ اللہ اکبر توجہ نال بول سبحان اللہ حضرت مخلد بن قیس اجلی فرما نے اپنے والد تو روایت کر ہیں اگلی روایت پیش سبحان اللہ سدکے جا مولا, مولا حضرت عمر بن خطاب دے کے دورے خلاف دن کسرا بادشاہ جہرا سی کسرا بادشاہ تلوار تلوار او دی او دے باقی دا خاص سازو سامان سویا دا زیوران دال دا دا حضرت عمر دی بار کی بارگاہ فوجیاں پیش کیا کسرا بادشاہ دا فتح کر کے ہر شے ہر شے امن امان نال حضرت کی بارگاہ پیش ہو گئی مولا مولالی فرما نے توجہ تبجو مولالی فرما نے عمر امر پاک دا رہا وے تیری ریا پاک دا دمی کی مطلب تو تبھی خیانت نہیں کدی ڈنڈی نہیں ماری کدی اللہ سونے دے دے مال اندر رب سونے دی مخلوق دے اندر اے عمر تو تو کم نہیں لیا خیانت تو کم نہیں لیا تو جو پاک بن کے رانے تا تیری فوج پا کے جو بادشاہ جو مال کھویا پہ جنہ کیمتی سی ایک موتی بھی نہیں ہٹایا اسی طرح تیری بار گاوز پیش کر چڑیا جی تو پاک پاک دامن دامن مطلب نکلیا جدو بادشاہ بئیمان ہوگا قوم اندر ودھ کے بن جاوے گی تو چلی بر پائی وہ بولو جدو اللہ تے سارے دے رہتے ہو نا دی قوم ہوندی ہے مولا علی کی زبانی قوم بن جی توجہ پر بائی برو ترا بولو چسو بال قسم خدا دی مولا نے وجہ فرما دیتی ہے علی آپ فرما تا کر مطلب یہ نکلیا عملہ عملہ تھلے بئیمانی کرے نا سبج لوگ یہ کڑپایا چور بیٹھا او کنجر نہ ہوتا بےمان ہو تو تھلے یہاں بھی کن تھی اے میرا بیان نہیں کین دا ہے؟ وہ بولو اے، کین دا مولا علی سرکار دا بیان ہے اللہ تعالی دے فضل نار. انہ دے بیان دی آڑ لے کے گل کرنے ہاں جی کوئی اپنیا گلوں تھوڑی نے یہاں دے گھر دیاں نے ذرا بولو چا سبحان اللہ ہوں گل سناوا حضرت عبداللہ اللہ بن جعفر جعفر کون جعفر تیار مولا علی دے بھائی <تصفح> وہ جنہ دے بارے رسول کریم نے فرمایا شہادت تو بعد کہ جافر فرشتہ اٹھدیا فردا تیار آدھے اڈن والے کر کے تیارے نوں کی آدھے تیارہ آدھے نہیں جہاز وہ کیوں آدھے وہ اڈتا مولا علی سرکار دے دریا بھائی حضرت جفر ان تیار لقب سی وہ فرشتہ شہادت تو بعد اٹھتے پھرتے سن سونے نبی نے فرمایا جعفر تیار دے, دے بیٹے نے حضرت عبداللہ مولا علی دے بھائی دے بیٹے یعنی مولا علی کے بتیجے ٹھیک ہے اہل ہو چا کہ نہ ہوئے زبان تے شان س اکبر گل سی کے اکبر دی بیان ہو پیک کرتے سنا چھوڑا گرا بولو چا اللہ انا عبد الله ابن جعفر قال رحم الله ابا بكر كان لنا واليا فنعمل والي كان لنا ما رينا هذان قد كان خيرا من ان على جلوسنا عند يوم في البيت اذ جاءه اذ جاءه عمر ومعه اصحاب رسول الله صلى الله عليه فقاموا بالباب فاستاذن عمر وكان الاستاذن ثلاثا فاستاذن مره فلم يذل ثم استاذن ثانيا فلم يذل فلم كان ثالث استاذن فقال له ابو بكر ادخل فدخل, فدخل ومعه الله صلى الله عليه يا خليفه الرسول صلى الله عليه وسلم, وسلم حبسنا بالباب استاذننا مرتين فانتظرنا بهاذ فکا بڑی جا فرقا نہ بنایا کلو نو تلو حضرت کر دے سادہ حاکم سی بڑا چنگا حاکم سی آسان, اسان کوئی گود پالن والی ماں حضرت ابو بکر نالو چنگی نہیں ویكھی ماں بال گو چونج نہیں دی جمے حضرت ابو بکر نو بکرا پالتا رہا ہونا مثال دین تو سب کے توجہ راول بولو سبحان اللہ اگے آپ فرما دیتے حضرت ابد اللہ بن جعفر فرما نے اصا ابو بکر دے کول بیٹھے ہوں گھر دے اندر ایک دن انہوں کے گھر بیٹھے ہوں حضرت عمر آئے انہیں بوہ دستک دیتی، اجازت منگی آن دی حضرت ابو بکر اجازت نہیں دیتی وہ باہر کھڑے نے عبداللہ اللہ بن جافر فرماندے نے میں میرے ہور بھائی یعنی حضرت جافر کی دجی اولاد कर बैठे हालां खा रहे होजरत दस्तक दिखती है अबू बकर इजाजत नहीं दिखती दस्तक दिखती फिर इजाजत नहीं मिली तीसरे बारा झट तो बाद फिर दस्तक दी फिर इजाजत मिली है हजरत उम्र अंदर आए तैयार करते अबू बकर असा बूहे से खलोते रहे हूं इजाजतारेरे कोा पैखाते सै करके इजाजत नहीं दी आ जाते शरीक हो जाए मैं जी दावत पकई स जाफर तैारे पुत्र पकई सी بکر بھی ہاتھی کھلوا کہ نہیں تر تبجانے جاؤ ہوں اگلیاں گل مولا آل اولاد دیا سنا سنا چھوڑا جرا بولو سبحان اللہ امام سالم بن نبی ہفسا فرماندے نے سال تو آباد جعفر محمد بن علی و جعفر بن محمد انبی بکریوں عمر الحمد السلام فقال علی یا سالم ہوماؤ وبراہ من ادوحماؤ فنما کانا ایمام ہو سالم بن الی افسا فرما رہے میں حضرت مو محمد, محمد بن علی یعنی امام باقر امام جعفر صادق باپ بیٹے دونوں تو سوال کیا ابو بکر دے عمر دے بارے دسو یہ کی نے مینو دونوں سرکار فرماؤ اے سالم تما ہو, ہو دوستی کر دے دشمن تو دشمنت و رکھ دے دشمن تو پرا ہو جاؤ نہ کانا امام ہے ابو بکر امر پکی گل ہے دو ہدایت امام سر فرما کر او پوچھ دے پین ابو بکر عمر دے بارے کیونکہ رولے پانا لے شیطان چروکلے لگے ہوں دے نہیں اوہ پوچھے آیا میں رولہ مکاہ چھڑا کھا تو ساندھے جی ابو بکر عمر دے بارے اوہ فرمایا دوستی کر تے خالی ہے نہیں جو دوستی کر دوستی رکھ کے دشمن بھی تعلق رکھ نا فرما وب را مدو بےحما ابو بکر امرتی کر دشمنوں وائر رکھ ایک فرمایا امام جعفر صادق تو امام باقر جعفر صادق بیٹے نے تو امام باقر والد نے باپ نے امام باقر نے بیمار کربلا زین العابدین دے بیٹے آہ! آہ! یعنی امام زین العابدین بیمار کربلا دے پوتے تے پتر دونوں تو پوچھا گیا ابو بکرمر بارے انہوں نے فرمایا دوستی کر دشمنوں نال ویر درگا نہ بنی بگرتا یعنی وہ دستے پہن سانو بےمانوے نہ نہیں بھی ادھر حضرت ابو بکر امر دوستی دا دعوی کرو او دے دشمن بکت رکھنے نال تعلق دوستی جوڑی رکھو نہ رشتے گنڈی کھڑا ہوئی مانا میں دو بے وا دے دشمنوں تو پر ہو جاؤ تعلق توڑ دے بےدار ہو جا دور ہو جا نفرت نہ تو ہوا دے, دے امام سن سڈو ہدایت دے امام سن سبحان اللہ یہ نہیں انہیں فرمایا جو ہدایت والے سن نہ انہیں فرمایا ہدایت دے امام نے کی مطلب ہدایت لبنی اس دے پیچھے چلو گے کیونکہ وہ پیشوا پیشواج ہدایت جے جو دے مگر نہ ٹرے تو ہدایت لبنی نہیں ذرا توجہ بول سبحان اللہ اچھا اگے سناواں گل حضرت بشیر بن محمود ابو سیفی فرماندے نے حضرت امام جافر صاحب تو روایت کر کے امام, تھا دیکھا اپنے باپ امام باقر تو آپ نے فرمایا ابو بکر امر رو فرمایا ابو بکر امرگ دوستی کر جو کچھ دی دوستی دی وجہ قیامت دن ملنا پہنچنا دکھ پا گیا ہاں لال شریف کی طرف فی اپنی گردن جل لوا گا شرف شرا فرجا فرجا وا ربول بولو امام باقر سد کے امام باقر سرکار جڑے نا آپ سرکار ہوں ادھر فرما نے دوستی کرو لوک فرما تھا مارے آپ جے میں اساں کئی بار گل کرنے کر یار کر میں جو پیا اگا جو ہوگا میں جل ل کوئی مسئلہ نہیں ادا بئیمان جل کرتے تھن کہ یار جی ابو بکرمر دوستی جوڑی جی پھر ایلے بہت تو کدرے جناب دور نہ ہو جائیے تو پھر اصان کیا نپے نہ جائیے ابو بکرمر کیونکہ وہ سمجھتے نا بھی انہوں کا آپس دے اندر ہے کوئی جناب مسئلہ تے حضرت امام باقر نے فرمایا دوستی کرو قیامت oh, دوستی دی وجہ کوئی سے آ گیا نا وہ میں اپنی گردن تے جھل لوا گا میرے موڈیاں موڈیا دراندیا جی کی مطلب دا مطلب دوستی کر دے کے مت والے دن انہوں دی دوستی دی وجہ تینوں نہیں دکھ ملنا ہاں یہ سمجھی کہ تو ہٹ گئے دوستی کر کے رب نپے گا نا فرمایا میری گردن اون دے دی آجے کوئی مسئلہ نہیں کی مطلب بھائی تجوی جی ایسے بہت تے این جناب میرا مطلب صحابہ دے خلاف نے انا خلاف آ ہاں بئی مانو اصل دیا دوستی کرو تصے آتے جی خلاف جی بول لے نہیں جی تر بولو جا سبحان اللہ سدکے جاوا سد کے اچھا اگلی گل سناو بولو چال حضرت کثیر نوا فرما نے جا جعفر محمد بن علی کثیر نوا فرما نے امام باقر ارد کی ابو بکر مرد بارے دسو کیا ان دونوں نے تو سہلے وید کوئی ظلم کی زیادتی کی تالا لاب مز کفر کان آبیل یق آلمی للعالمین را امام باقر نتی حضور یہ دسو ابو بکر عمر نے کیا نال کوئی جاتی کی کچھ حق کوئی مارا حضرت امام باکر باقر فرما کسم دی جس قرآن اپنے بندے سے اتارے تاکہ وہ زمانے نرے کما تو روک کے ڈرا کی مطلب اڑان اتارنے نالے رب کی مینو قسم کوئی ظلم ہونا نہیں ہکے حق, حق دا کوئی حصہ رائی دے دانے برابر بھی ابو بکر عمر نے ماریا نہیں صدقے سدکے بول بول بول سبحان اللہ بول سبحان اللہ، ما من کے ما یادن و حبت سبحال رائی دے دانے برابر بھی ابو بکر امر سڈے دیاتی نہیں کی <تصفح> او اندہ سید پھر وہ بھی انہ سد کی ماں باقر قسم فرماو مینو قسم اساتی قرآن اتار ابو بکرتی جنہ کے ہوئی وہ کھڑے نے ہوئی نہیں بکر میر کھلوا ہی نہیں ابو بکر امر آن بڑا <laughs> فا enfin کا میں ارد کی حضور حضرت کثیر فرما میں ارد کی حضور پھر انہوں میں دوستی کرا فرمایا تباہ ہوما پھر دونیا او دنیا بھی دوستی کر دوست بن کے رہو کالا و جالا جو نفسی اپنی تہار تھپکی دے سن تھپکی مار کے آتے سن جا ہوا تیر نال و جالا کا تنا کا سجن رہو توجہ نہیں فرمائی تر آ فرمایا بار اللہ من المغیرہ بن سعید و بیان فائنا ہوا کالے بال ایزرت امام باقر نے فرمایا ہو اللہ تو رسول نارال مغیرہ بن سعید تے بیان تو یہ شخص سن بئیمان سن حضرت ابو بکر تے عمر دے بارے سوچا رکھتے سن اہل پید دے جھوٹیاں تھپ دے سن حضرت امام باکر نے فرمایا ہو رب شریک تے او دے رسول ناراض ہوگیرات بیان بندے دونوں کے اتے تو یہاں ارس اہل پید دے اتنے کوڑ تھپے نے تھپے یہ مطلب یہ نکلیا نہیں پچلے بائی مان ہے سن اہلے بیت دے والا روایت ایویں گھر گھر کے منسوب کر دنیا کہ میاں فلاں نے آخیا علی امر انجنے فلاں نے آخیا ابو بکر فلاں نے آخیا بوبیا انجے آئے اہل بیت دے ہوتے آپ نے فرمایا شالا فٹ پوے ان مغیران بن شہید بیان نہلے تے جھوٹ تپے ہوئے تے بھی ناراض مستفا بھی ناراض نے ہوں یہ ہوئی اگلی روایت سال بن نبی افسر فرما رہے میں امام جعفر صادق نو بیماری کی حالت گیا ہاں آپ بیمار بچن لے گیا ہاں آپ فرماند میں بیٹھ بیٹھتا گیا آپ فرمانے اللہ ہما اینی وہ بک ہوا امر ہوما اللہ ہما انکان افی نفسی غیر رہا انکان افی نفسی گئے وہا لو فلافات محمد بیماری دی حالت جاب پوچھنے دی خاطر آپ اسلے فرما نے اے اللہ میں ابو بکر امر نال محبت کرنا اے اللہ پکی گل ہے میں ابو نال محبت کرنا نال دوستی رکھنا وا امکان اللہ ہوا انکان افی نفسی غیر و اے جفر سادک نے دل چوئی ہو جعفر صادق لو کیا دن محمد بھی شفاعت رسیم نہ ہو مر سبا اچھا ہوں اتنے نکتا سمجھا یہ آپ بیمار میں سالم بن نبی ہفسا فرما نے میں اس ویل جا کلوتا ہوں باندھا گیا وا تو کہانی شروع کر دی کی مطلب بیماری دی حالت کیوں ہونا اے گل کی حضرت ابو بکر مر دی دوستی دی. محبت دی کیسم پہ کھڑے نے جی میرے دل علاوہ کوئی ہور گل ہو یعنی محبت دوستی نہ ہو تو میں محمد دی شفاعت نصیب نہ پہ گل کرتے ہیں بستر مر گئے آخری ویلے جان دا دقت کی گل کی میرے پاک جعفر صادق دسنا چاہتے سن کہ مرو ایمان تی نہیں مرنا جن مرد ویلے ابو بکر عمر نال دوستی دے محبت کر جانا ہے جہا نہیں کرے گا نہ ایمان تے مرے گا نہ محمد پاک کی شفاعت پاوے گا توجہ نہیں فرمائی نے آخو آخو سبحان اللہ سمجھ آئی کوئی نا اے اے جی بیت اے اے سید نی دا سید نہیں پیا کلو واہ مونج کٹی چی اپنے پیو ددیا تو بھی کھڑا کڑا <تصفح> توجہ نہیں فرمائی نے واہ سی تیرے سید ہون تو سب کے لیکا ہی نہیں لوائی کڑا جو اپنے ددیا تو بھی تیرے رکھنا ترے بزرگ آخر سر دوستی کرنے محبت رکھنے نہیں رکھیں گے تو قیامت والے دن محمد دی شفاعت ہی نصیب نہیں ہونی تو تیر پائی کھڑا بولو سبحان اللہ ٹھیک ہے حضرت حسن بن حسن اگلی روایت حسن بن حسن یعنی امام حسن دے بیٹے دا نام بھی حسن سی آپ فرما ولہ اللہ گمل نتنا گم مار جمن خلاف ولا نقبل گمتا امام حسن باغ دے بیٹے حسن باغ فرما دی جنہوں نے سن مجھ تباہ جاندے جا فرما نے ایک رافلی ابو بکر امر صاحب دے دشمن نرما نے اگر اللہ مینو تاکہ تی میرے ہاتھی چڑھ جاؤ میں تر دے ہاتھ لا دیا گا ایک پاسے دی لتاں لاوا گا ہاتھ وکھرے پاسے کا لتاں وکھرے پاسے دیا کٹ کے پھر تو سولی ٹنگا گاؤں تو قبول اسی نہیں کربی نبی دے دشمن بن دے جی سزدیک سزا انج بنتی ہے جے طاقت مل جائے اصا ہاتھ پیر وکر وکرے کٹ گیا سولی ٹنگ کے توبہ بھی قبول نہیں کرے صبح اللہ اگلی سن حضرت امام محمد بن علی یعنی امام بکر آپ فرماندے نا مظلم یار فضل ابھی بکری و عمرہ فقل فرمایا جہا ابو بکر دے عمر دی شان نہیں پچھاندہ نبی پاک دے سننا تا دے دا پتا ہی کوئی نہیں اے؟ اے؟ فرمایا جہل سنت تو ان خبر ہی کوئی نہیں جو مستفا عقیدے والی سنت کی ہے جڑا ابو بکر امر کی فضیلت نئی پچھاندہ یہ مطلب ہے ابو بکر نو فضیلت نہ دلا ہے ہی جائز ہے ہی کٹا ہے کٹا توجو بولو سبحان اللہ ہے اگلی رواج سناوا ذرا بولو جو سبحان اللہ زہر بن مفرم اپنے والد تو کال کان علی جارن یزو جافر بن محمد بن علی بن حسین على جافر بن موحمد فکل تو لہو انارن کا تت برو نبی بکر صدیق و عمر فما تقول قال بار الله من جارے گا ارجوان کربی بکرین بن ابھی بکر صدیق ہاں جی حضرت سیدنا, امام محمد باکر دے بیٹے, امام جعفر صادق دے بارے بن اپنے والد تو عوایت کرتے نے فرمایا میرا سی ایک ہمسایا سوچتا سی بھی امام جعفر صادق جڑے نہ یہ ابو بکر امر کوئی بگت رکھتے نے کوئی وی رکھتے نے وہ ہمسایا سوچتا سی اکھے میں حضرت امام دک گیا ہمسایا خیال رکھتا بارے جناب فرماؤ آپ نے فرمایا وہ اللہ اللہ بےزار ہوے ہم تو رابط نہ کرے مائت امید رکھنا وہاں جو جڑا میرا رشتہ ابو بکر عمر نال جا جڑدہ ہے نا کسے وجہ نال کیا مطال دین رب اس رشتہ داری دی وجہ نال میں نو دے گا توجہ نہیں تصدائی دیں کیونکہ ماں والوں رشتے نا مرد دینے حضرت ابو بکر آلے پاتے ہیں حضرت عمر پاسے کر کے امام جعفر صادق فرمان دے فرمایا ابو بکر عمر میرے والد نے تھے سرو بکر عمر میرے والد نے کیونکہ ماں و جو جا رشتے رڑ دے کی سن کہ آپ نے فرمایا ہوئے وہ میرے بارے پہ ہے میں تے امید رکھی کھڑا جو ابو بکر امرال جو میری جان کسی نہ کسی رشتہ داری رلتی ہے پئی نا کیا مت والے دن مینو یہ بھی فائدہ دے گی کہ جعفر جا کہ جافر سادک نو بخشو کیوں آخ خاص رشتہ دار لگتا دا ہے بولو بولو سبحان آل اللہ ویخ لواج سدکے جاوا توجہ اگلی گل تھوڑ علی بین حسین یعنی امام زین العابدین آپ تو پوچھا گیا حضرت ابو بکر عمر امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا دا مقام اب رسول اللہ دی باہ کی بارداد کی حضرت امام زین پوچھا گیا دسو دور ابو بکر دے عمر دا مقام رسول اللہ دی کچہری اچ کی اسی. حضرت سیدنا امام زین العابدین قبر رسالت والی شارا فرمایا فرمایا کمنزر فرمایا کی پوچھتے جی انہوں کا مقام رسول اللہ کی بار گاہ دا مقام دیا جے حضور سرکار بار گاہ جی مکان جی حضور دی بار گاہ سامنے ہوں سوال دا مقام مان اے مان دا مقام سی اسلے جیت دنیا سن ٹر ٹر کے شانہ پر بیان کرتے ہیں یہ نہیں اہل بات میرا بولو سبحان اللہ ہاں جی یہ ہے نا اہل بیت رسول سدکے جاوا میرا توجہ بول سبحان اللہ اگلی روایت حضرت محمد بن علی بن حسین یعنی امام باقر آپ سرکار اپنے والد حضرت امام زین اللہ بدین سرکار تو روایت کرتے یعنی ایک گل بھی حضرت امام زین دے دے فی اتا بکر و عمر کچھ عراق بندے آئے حضرت امام زین اللہ بدین کو آ کے پی ابو بکر عمر کے بارے گلا کر لگے تو پھر حضرت عثمان دے بارے فلم زکو دی شان بیان نہ کی شان کے خلاف گلان کی توجو فلم فا جدوی چپ ہوئے حضرت امام زیرا بدھین بولے آپ فرما نے الا دکھ بے رونی انتمل مہاجرو عراقی مینو دسو مہاجر جے یعنی جڑے صابا مکا چدی والے سن تو سے انہاں آخیا نہیں جی وہ او تو ہو سن ارساب تھوڑے آپ نے فرمایا اللہ جن بو جب تبو من الله مناہ مہاجرین دان نبی صحابہ مہاجرین دشان جڑی آیت اتری سی اس آیت مبارک نڑیا اللہ درمایا ان دسو جڑے گھر چڑ کے آئے مال چھ کے آئے ملک چھڈ کے آئے اللہ دی رضا دی کیا تصا مہاجرین آخیا نہیں پھر نے سوال کیتا فانتم من کیا مدینے انسار جنہوں ٹھکانے دیتے مہاجرین ناواں دتی ان آخیا نہیں کبلا اصا ان بھی نہیں اصا وہ بھی نہیں کانو فرمایا اما انتم فقت بڑا تم انت کو مین آ مین آئی نیل فری قے نہیں ہوں ہوئے نا خود انسار ہوئے دونوں تو نفرت کا اظہار سن لو نہ مہاجر نہ ہو بکھان والے مو مل تو جہنمیا کا ڈولا جی فرمایا میں گواہی دینا وا تسان انہوں نہیں جنہ دارے رب فرمایا ولدی نہ جاؤ ممبا دے یقلو نہ رب نگ فرلا نہ والے خواہ نے نل بھی فرمایا نہاجر نہ دوستی تو نفرت کھاتی بیٹھے جے ہوں میں گواہی دونوں اللہ میں گواہی دینا تو فرمایا تسان انہوں نہیں جنہ دے بارے مولا فرمایا ولب ہی نہ جاؤ جڑے دے تو بعد آئے نے اے رب سڈے بخش سانو تے سارے سابق ایمان والے والوں پہلے مسلمانوں تو نہیں کی مطلب یہ مطلب ٹولے ایمان والے تین نے ایک مہاجرین صحابہ ایک انسار صحابہ ایک بعد والے وہ مسلمان جہے وہاں دونوں دی بخشش دی دعا کرتے رہا یہاں تینوں نہیں وہ جہانوی کھاتا ہے تبجو نہیں فرمائییا خوشبح آل اللہ وہ جانوی کھاتا ہے سبحان آل اللہ ہاں ہاں ہاں ہا اگلی روایت سنا وا حضرت امام جافر صاقک دوالی ماں باقر تو پوچھا حضرت بسام بن عبد اللہ سیرفی نے ابو بکر مرد بارے کی آخر جی فرمایا میں انہوں واسطے دوستی رکھنا وا دیش دی دعا کرنا وا وماد رکھنا مین اہل بیتی واہ وڈے اہل بیت کا کوئی بندہ مینوج یہو جہ نہیں ملیا جا دوستی نہ رکھتا امام باقر فرمانے نے رسول دینو اج تا نہیں لبا نہیں ملیا جا دوستی کرطلب اہل بیگ سارے دا ہاں جی ہاں یہ مطلب اے پھٹ جیڑی آ پی ہے کوئی ہوئی بعد ہے ہی کونی تھی اسے سارے علم والے سن اکل والے سن در توجہ ایمان والے سن تاہ کر کے در تمجو نال بولو سبحان اللہ میرے کو گئی کچھ ہونا چلو سنا سونا حضرت محمد, محمد بے نبی بک توجہ بول سبحان اللہ محمد, محمد, محمد, محمد بن علی محمد بن علی یعنی امام باقر فرما نے من جا عمر بن الخطاب رضی اللہ فکا دس حدرتی حضرت امام کر فرما نے جا بندہ رب سونے رب سونے تے اپنے حضرت عمر نا آئے گا سمجھو مضبوط رسا فڑ لیا سو کی مطلب رب سونے والے جاوے گا جی عمر دی ہدایت فرمایا سمجھ لو ان مضبوط رسا فڑ لیا یہ گمراہ گا نہیں سا جنت یہ کہیں بیان ہے امام باقر کا بول بولو ہوں بولو آخری گل سنا رہ جان گیا آخری گل سنا دینا حضرت عبداللہ اللہ بن حسن امام حسن دے بیٹے حضرت عبداللہ انہ تو پوچھا ہفس بن قیس نے کہ میں تے تسا کرا حضور موزے جو پائی دینے تے مسا کریا کر جائے آپ نے فرمایا مسا کر عمر بھی مسا کرتے تھے انہیں آخیا ہزور میں پوچھنا تھے مسے دے بارے تھے تو, تو امر کا حوالہ دتا آپ نے فرمایا اور لال کا آ جا سو لاکا خی نہ اخ بےروکھر بن خطاب ہیں بتاتا سالو نہیں ان راجی فرمایا جا تیرا کوئی تو کوئی حال نہیں میں حوالہ تیرے تو میری گل پوچھنا تین نہیں اگلے لفظ سن. پتا نہیں فا عمر رضی اللہ عنہ. خیر ومل الارد حضرت امام حسن عبداللہ نے فرمایا میں گل کرنا اس کی میرے ورگے بندے میرے سید ساری روئے زمین پڑے ہوئے زمین میرے رنگیا بری ہومر سارے تو فلا بندہ بن قیسان عرض کیتی حضور کچھ بندے آخر نے کہلان تکیے کرتے جے تکیہ یعنی ڈر کے اہلِ بیت صحابہ تو ڈر کے تکیا جے جی ڈر کے انج دیا گلا جے آپ نے فرمایا والبرے وال ممبر کا احسوس ہوا سکھے سام ممبر رسول تے قبر شریف دے درمیان والی تھان فرما اللہ کلی سر امام ابد اللہ بے نسل امام عبداللہ بن اصل امام حسن بیٹے اللہ دی باہر گاڑی درد کرتے ہیں اللہ جی میں گل کی کہ عمر میرے ورگے اے بھی روئے زمین دونوں سی ادو انہ سارے تو بدلے جی گل میں کی مولا میری لوگ سامنے بھی یہ کنڈ پیچھوں بھی یہ لا فرما فرا تو سمالا کال آدم بادی کال آدم بادی مولا میںری بالگاہ تینو گواہ بنا کے آخی کھلاوا हम मेरे बाद किसी होर ना सुनी लख कोई साखे डर जब मैं प्याला वा मैं डर के नहीं प्याखदा कंड पिछली आखांगा लोगों के सामने भी यही आखांगा मैं डर के नहीं प्याखदाओला डरन की हूं कोई गल करे तो उन्होंने ना, ना सुनी मैं अब्दुल्ला सुन लवी मैं डर के नहीं प्याखदा अपने ईमान प्याख ला بولو بولو بولو سبحان سب سدکے جا پھر آپ نے فرمایا ان کان گمان کرد نے علی مغلوب سی علی ماڑا سی فرمایا افسور سے افسوس ہوگ کا دعوی کرنے والے علی دی. علی دی بھی گستاخی کی کھڑے نے جو نبی حکم کیا تے علی ڈر ڈریا پورا نہیں کر سکیا ڈر کے لکا ہی تے ہور علی دی گستاخی کی کرے نبی دا حکم ہوئے تے علی لکا فر شان کری علی دی توجہ نہیں فرمائی کو بال اللہ اصل و سیانے نا مراد وہ نا الرو یقیس سوال نفسی کہ بندے دی فطرت اپنے کیاس کرد ہوں آپ جو نامد یسیدوں تو ڈردی اپنے ہاں بکھر میراسی جا مونگ فلی وہ مولا والی وہ بھی مونگ فلی گند وہ بھی گندی جہی سنگ نمبڑ جاتی جیڑی سنگ نو چمبڑ جاتی و مولا علی, نے فرمایا، فرمایا، فرمایا علی دی گستاخی دی خیر آخنا علی دی بارے کہ رسول گستاخی دی دی ہونی ہے؟ اے امام حسن دا پتر علی دا پوترا پیا فرمان دا ہے فرماندا سارے باپ علی گستاخی کافی جیسا کرتے جے پی بائی مانو اے علی دے جے شیخ خدا پھر ڈر جائے آی ہے آی ہے آی دیکھو نہ مراد بے وقوف بئیمان بندے دی اقل نہیں ہوں دی اونج مولا علی دا لقب کی آدھے آدھا اللہ غالب اللہ دا او شیر جڑا غالب وہ ادھر آخر گے اللہ دا او شیر جڑا تو ادھر آخر گے کچھ کر نہیں سکیا ڈر گیا دبائی رکھیا سو تکیہ چیتی رکھے سو میں تری دیا یہ تو لئی نا تین تو تکیئے جہ مار کے بننا مولا علی اج تکیہ نہ لیا نہ مولا علی سرکار جو آئیے رب کہار دی طرفوں گل وہ علی ہوا ہو غالب شانی کرام تونجتی ہے جنہوں کا پتر حرسین جنہ کا پتر حرسین ہے یہ جنہ کے محرمہ دن جلسے ہوں اور جنہوں کا پتر ایڈا دلیر جو نہیں قربان کر جس شیر کا یہ پی وہ شیر آپ ڈردا رہا دی توجہ نہیں فرمائی نے معلوم ہوا ہے بکر دیراٹیاں دی بکواس ہاں توجہ نال بولو سبحان اللہ آخر در آخر دے اندر ایک روایت سے کتاب چے روایت رہ گئی لیکن اتنا ضرور آخر در ایک گل سنا دینا اس بارے کہ حضرت امام جافر صادک نبو بکرمر بارے پوچھا گیا آپ نے فرمایا جڑا بندہ اونا کا ذکر خیر نہیں کرے گا میرا اندر کوئی تعلق نہیں میں وہ بندہ ہسن بن سالے جہے پوچھ رہے سن وہ آدھے نے مہرد کی تو شاید تھی ڈر کے گل کر دے آپ نے فرمایا آنا ایک من مشرقی نا جی میں بندیا تو ڈر کے میں مشرق ہاں ایک سمجھا دجے نو خدا سمجھا جنہیں تو ڈرنا ہوا پیا تو فرمایا میں مشرک نہیں میں توحید ہی میں ایک تو ڈرن آ ڈر کے گل تو نہیں پیا کرتا ذرا بولو بولو سبحان اللہ آخری روایت جیڑا کدی میں نہیں سی پڑھی تو, تو سنی ہونی ہے حضرت امام جعفر صادق اپنے با امام باقر تو روایت کرتے اللہ اللہ وسلم آل محمد حضرت امام باقر فرما دے نے رسول اللہ دے دور دے وچ ابو بکر دی آل مستفا دی آل کر کے پکار یعنی دے زمانہ اقدس دے اندر حضور سرکار دی ظاہری زندگی مبارک دے اندر ابو بکر دی آل نو رسول اللہ کی آل آخیا جا رہا ہے ای یہ مطلب اے رسول اللہ یہ راز بخشیا کہ آل پیری ہے ابو بکر اخبی چیری اخبی میری اے شرف مستفا بخشیا اے حضور سرکار جیویں حضرت سلمان فارسی حضور نے لبا داخل کیتا ہے جی حضرت سلمان تو ہو صاحبہ بھی جانا چاند اعزاز بخش اعزازی طور پرخل حقیقت مستفا ہونا ایک نبی مولا چکر تے آپ آل رسول حقیقت نے میرے ابو بکر دی آل آلے مستفا نبی دی عزت بڑے ہوئے حضرت حضرت ابد بن حسن فرما نے سبحان اللہ آ فرما نے جڑی مولا علی دی گھر والی جنہ امام محمد بن حنفیہ جمے نے نا حضرت عبداللہ اللہ بن ہسن فرما نے اے ابو بکر نے بی, بی, اے بی, بی حضرت ابو بکر نے مولا علی نتی ان محمد بن حنفیہ امام حسن حسین دے بھائی پیدا ہوئے نے یہ پچ جان نے سڑے ایویں پیسہ جناب مطلب ایمان اپنا گوائیے گھر کے سنگیا یار مولا علی دے گھر والے جنہ چیل حسن حسین دے امہ پاک زندہ رہے اس وقت کوئی اور ویا آپ نہ کیتا انہا دے جان تو بعد آپ نے اور ویا فر کیتے تے کچھ آپ دیاں لونڈیاں پاک کانسان حضرت ابو بکر صدیق نے لونڈی پاک دیتی اتیئے دے اندر حضرت مولا علی نوں دے کے مولا علی دا پتر حضرت محمد بن ہنفیگ نہیں امام حنیف جنہوں نے مشہور کی کلینا امام حنیف نہیں ہو دا نام محمد ہے. تے سدیند امام محمد بن حنفیہ نے امام حنیف نام دا مولا علی دا کوئی پتر کو نہیں آخر شرداوان دشمن نے احمد پیشی دتی کیجیے مل آدت کی جی مل دو کی کیا مرغت کی جی سر کلی والے اجکل بڑے نے خدا بھی سمجھ لینا دو پکا بے مانتے منافے کے بدترین دشمن رسوما سمجھنا اور اپنے دشمن لال سنا کلی رکھ لے یاد رکھ جب تک دشمن مستقفا کو دشمن نہیں سمجھتا اس وقت تک تیرا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا یہ سینے لاؤ والے رسول دے دشمن نہ اہل سنل فرمایا دشمن نے جی دشمنے دشمن نے احمد پہ شدت کیجیے ملح دو سے کیا مرود کی جی